اللہ دینفی صلاح مخاشہ ہماری <تصفح> گفتگو اس عنوان سے جاری تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو اپنے بندوں کے لیے ایک آئینے کے طور پر پیش کیا ہے مطلقن یہ اعلان فرمایا ہے کہ فی ہے کو اس کتاب میں تم سب کا ذکر موجود ہے اپنا ذکر تم تلاش کر سکتے ہو اپنے آپ کو ڈھونڈ سکتے ہو کہ آپ کہاں موجود ہیں اور آپ کا چہرہ کہاں دکھائی دے رہا ہے سورہ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 اور جدوجہد کی جائے کہ ہمارا چہرہ یہاں دکھائی دینے لگے اور ہم ان بندوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں جن کے لیے جنت الفردوس کے وعدے ہیں قدف الح المنون تحقیق یقیناً اور قطع مومن بندے فلاح پا چکے ہیں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 دن میں پانچ بار بطور فرض کے حاصل ہوتا ہے ان مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ جو علت قرت آئی نہیں کہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے دکھوں کا مداوع ہے میری پریشانیوں کا اضافہ ہے راحت قلبی اور تسکین قلبی کا ذریعہ ہے کبھی پریشان ہوتے تو بلال سے فرماتے ارخنا بسات یا بلال بلال اذان کہو تاکہ ہم نماز پڑھ کے راحت حاصل کر تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ واقعہ نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جو چیز آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے اس کا انتظار رہتا ہے اور اس لذت کو حاصل کرنے کی جو تجو رہتی ہے اور طلب رہتی ہے یہ جو تجو ہمارے اندر موجود ہے اذان کی آواز سن کر ہم ایک راحت اور آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں یا ایک بوجھ ہم پر طاری ہو جاتا ہے کہ اپنا کام کاج چھوڑ کر کاروبار چھوڑ کر نماز کے لیے جانا پڑے گا تو پھر یہ نمازیں خوشو و خزو سے خالی ہوتی ہیں پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس مقام پر ہمارا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا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 جو اپنی نمازوں میں خوشبو اختیار کرتے ہیں ان کی نمازوں میں رقت ہوتی ہے اگر آپ شریعت پر غور کریں تو بہت سے مشاہد اور مناظر آپ کو دکھائی دیں گے مثلاً قرآن کا اعلان یا الذین یادین امن لاترب اسلح و انتم تقولون ایمان بھالو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز پڑھنا تو کچا نماز کے قریب بھی مت جاؤ پہلے شراب حلال تھی اور شریعت نے اسے بیت تدریج حرام کیا ہے یک لخت ایک امر یا آرڈر کے ذریعے اس کو حرام نہیں کیا اور یہ بھی شریعت متوہرہ کی ایک وسعت اور سواحت ہے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 ناجائز ہے حتی تھا مات خلون حتیٰ کہ نشہ ظائل ہو جائے اور تم جان سکو کہ کیا کہہ رہے کیا پڑھ رہے ایک حدیث پیش کی گئی تھی نبیر اسلام کا فرمان جو بندہ اچھے طریقے سے وزو کرس بے حق البو کے الفاظ ہیں مکمل وزو کر لے اور پھر نماز میں داخل ہو جائے اور وہ یا علم جو نماز وہ پڑھ رہا ہے اسے وہ جانتا ہو فتح وہ کہ یوم والد ہو تو وہ نماز پڑھ کے یوں لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے بالکل معصوم اور گناہوں سے پاک صاحب جیسا کہ نبی علام کی ایک اور حدیث ہے منتوجہ کما عمر وسلّہ کما عمر ہو فر ہو ماتم جو شخص وزو کر لے بے آئین ہی میرے طریقے کے مطابق اور نماز پڑھ لے میرے طریقے کے مطابق اللہ رب العزت اس کے سابقہ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 پڑھ رہا ہے اس کا اس کو علم ہو اس کی دو تفہیریں عرض کی گئی تھی ایک تو نماز کا معنی اسے معلوم ہو الحمدللہ رب العالمین کیا ہے الرحمن الرحیم کا معنی کیا ہے رکوع میں جاتا ہوں سبحان العظیم اس رب کی تصویر بیان ہو رہی ہے جو بڑی عظمتوں والا ہے تو اس کی عظمت کا تصور رکوع کی حالت میں سجدے میں سبحان ربی اللہ میرا رب پاک ہے جو اہلا ہے یہ سب سے بلندی پر سب سے اونچا یہاں اللہ تعالیٰ کے علوب کا تصور ہو جو کہ احادیث میں مضبور ہے تو یہ علم جو ہے اس کے لیے بڑا ہی فائدہ مند ہوگا اور نماز میں خوشبو و خدو پیدا ہونے کا سبب بنے گا یا پھر اس علم کا معنی اور کم از کم درجہ یہ ہے کہ بندہ نماز کی ان مختلف حیتوں کو جانتا ہو ابھی قیام میں ہو سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں قرآن پاک کی دیگر سورت پڑھ رہا ہوں ابھی سجدے میں ہوں سجدے کے ادکار کر رہا ہوں ابھی رکوع میں ہو اور رکوع کے ادھکار کر رہا ہوں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 کہ وہ نماز کی کس حالت میں ہے اس حالت کے کیا اذکار ہیں اور کیا اس کا تقاضہ ہے یہ چیزیں خوشبو و خدو پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں اور پیدا کرنے کا سبب ہیں تو اللہ رب العزت نے نشے کی حالت میں نماز سے روکا کیونکہ نشے کی حالت خوشبو کے منافی جو نشے میں ہے اس کے اندر کیا خوشو و خدو پیدا ہوگا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 تاکہ جو حکمت ہے نماز کی اور جو اصل اللہ رب العزت نے غرض وغیرہت رکھی ہے اس کا تم مظاہرہ کر سکو اور وہ خوشو و خدو ہے تبھی تو نبی السلام کی حدیث ہے لا عجیب الله لہد دن دعائیں انظاہر قلم بن اللہ رب العزت بندے کی وہ دعا قبول نہیں کرتا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 ان کے لیے ویل کا ذکر کی کیا فوائل مسلح اللہ ہم ہم کہ نمازیوں کے لیے ویل ہو کچھ نمازی جن کے لیے ویل بے نمازی نہیں بلکہ نماز پڑھنے والے ان کے لیے ویل ہے ویل کا معنی ہلاکت نے اور ویل کا معنی جہنم کی وہ وادی جو دنیا کے سارے پہاڑوں کو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 آپ نے کیا پڑھا کیا دعائیں کی آپ نے قیام میں اپنے رب سے کیا مناجات کی نبی اسلام کی حدیث اسی معنی نے کہ الاقام فن نمایونج ہی ربا ہو جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا اور ایک حدیث میں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 اور یہ مناجات یہ ایک ایسا تصور ہے جو نماز میں خشور کا باعث بنتا ہے جب بندے کے دل میں یہ بات موجود ہو کہ میں تو اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوں اور خرگوشیاں کر رہا ہوں اور میری بعض باتوں کا جواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے الحمد رب العالمین اللہ ہے حامدانی ابدی میرے بندے نے میری حمد بیان کر الرحمن الرحیم اللہ فرماتا کے میرے بندے نے میری سنا کر دی پھر حمد بیان کر دی بار بار میری تعریف کر رہا ہے مالک یوم الدین اللہ فرماتا کے بچہ دانی حق دی میرے بندے نے میری تمجید کر دی میری بزرگی اور میرے جلال کا اعتراف کر لیا کہ کل جب قیامت قائم ہوگی اس دن کا پورا مالک میں ہوں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 اور یہ سارا اختیار اس کے پاس ہوگا تو جب مالک یوم دین کہیں گے تو ان سارے معنی کا احظار اگر دل میں ہوگا تو خوشبو کیوں نہ پیدا ہوگا اس کی خشی سے یہ دل کیوں نہ بھر جائے گا اور اللہ فرما رہا کہ میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر لیا میری عظمت کا اور میرے جلال کا اعتراف کر لیا تو کیسی مناجات ہے کہ اللہ رب العزت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 نمایوں میں وجہ جب کوئی بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالی اپنا چہرہ بندے کے چہرے کے سامنے کر لیتا ہے تبھی تو نبی السلام کی ایک حدیث ہے کہ اگر نماز میں تمہیں تھوک پھینکنے کی حاجت ہو تو اپنے سامنے نہ پھینکے سامنے اس کے پروردگار کا چہرہ ہے جس کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے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 نبی علیہ السلام نے نماز میں دو کیفیتوں کو جو ہے وہ ایک گندی تشریح دی ہے ایک کیفیت کو شیطان سے اور ایک کیفیت کو لومڑی سے ایک التفات یا اور ایک اختلاص الشیطان اختلاص الشیطان کا میں بندے کا دائیں بائیں جھانکنا یا اوپر یا سامنے جھانکنا نظروں کو پھیرا کر گردن وہی ہے اور چہرہ سامنے ہی ہے لیکن نظریں اس کی گھوم رہی اور اپنی نگاہوں کے اطراف سے کبھی وہ دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے اسے اختلاص الشیطان کہا جاتا ہے اور بندہ اسی اختلاص کے عمل کے ذریعے شیطان اس اختلاس کے عمل کے ذریعے بندے کی نماز کو چوری کرتا ہے چوراتا ہے اور اس کی نماز کی اجر کو کم کرتا ہے کبھی وہ دائیں جھانک رہا ہے کبھی بائیں جھانک رہے صرف اپنی آنکھوں کے اشارے سے چہرہ اور گردن سیدھی ہے یہ اختلاس شیطان ہے جتنا جھانکے گا اتنا اس کا اجر کم ہوگا اور یہ شیطان کی کوشش ہے کہ بندے کا اجر کم ہی ہوتا جائے اور اس کی حکمت یہی ہے کہ اختلاس ال شیطان جو ہے یہ دائیں بائیں جھانکنا یہ بھی خشیت کے منافی خوشی و خضو کی کیفیت کے خلاف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 یہ عاجی نہیں ہے آج وہ عاضی ہوتی ہے جو شریعت کی حدود کے مطابق ہو وہ آجی عاجی نہیں ہے اس میں بندہ شریعت کی حدود کو پامال کرتا بعض لوگ رکوع میں بھی باقاعدہ یہ شرط لکھتے ہیں کہ رکوع میں نظریں پاؤں کی طرف ہو حالانکہ رکوع میں نظریں سجدے کے مقام پر ہونی چاہیے جس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت کی اتبڑ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 بندے کے خوشو کے تحفظ کے لیے نماز میں خوشبو و خوشو کے تحفظ کے لیے یہ ساری جو کیفیتیں بیان ہوئیں پیارے پیغمبر کی نماز کی یہ کیفیات بندے کے خوشو کے تحفظ کے لیے تاکہ اس کا جو تعلق مل ہے وہ قائم رہے اور اس کی خشیت جو ہے وہ قائم رہے اور پھر وہ نماز کو ادا کرے اس طرح کہ خوشبو کے اعتبار سے اس کی نماز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 کھانے کی طرف رہے گی جناب عبداللہ بن عمر رضی عنہما کا واقعہ صحیح بخاری میں ہے سفر سے لوٹے اور بھوک لگ رہی تھی اپنی اہل سے کھانا طلب کیا کھانا رکھا گیا اور مسجد میں عشاء کی نماز قائم ہوگی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کی قرآت سن رہا تھا اور کھانا کھا رہا تھا یہ عیب نہیں ہے بلکہ نبی رسلام کا فرمان ہے تاکہ کھانا کھا کر اسودہ ہو کر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 بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلا المؤمنون اللہ دین فی صلاح خاش کہ مومن یقینا فلاح پاک ہے جن کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ نمازوں میں خوشو اختیار کرنے والے ہیں ان کی نمازوں میں رقت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف انامت ہوتی ہے صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ سے مناجاتیں کرتے ہیں اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ان کو علم ہوتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں کس کیفیت میں ہے اور کس حالت میں ہے تو آئیے ان دو آیات کے آئینے میں اپنے آپ کو تلاش کریں اللہ کے پیارے پیغمبر کی نماز کا عالم کیا تھا کال رسود اللہ صلی اللہ وسلم یوسلی صدر ہی عزیز ان کا عزیز المرج من الباب اللہ کے پیارے فیغمر نماز پڑھتے آپ کے سینے سے اس طرح کی آوازیں سنائی دیتی جیسے چولہے پر ہنڈیاں جوش مار رہی ہیں آپ رو رہے ہوتے تخوہ اور عظیمت کے پہاڑ آپ رو رہے ہوتے اور آپ کے سینے سے ہنڈیا کے ابلنے کی سی آوازیں برآمد ہوتی یہ پیارے بغبر کی خشیت انابلّہ اور تعلق بلّہ ہے بہت سے سلف صالحین کے واقعات ملتے ہیں ان کی نمازوں کی کیفیت یہی تھی عبداللہ بن زبیر رضی الحما بڑی لمبی نماز پڑھتے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 کہ رکوع سے اٹھنے کو جی ہی نہ چاہ اور وہ نمازی بیچارے کیسے ایک نمازی ہیں جن کی نمازوں میں اعتدال ہی نہیں نہ رکوع میں نہ سجود میں نہ رکوع سے کھڑے ہو کر نہ بین اصطاً جلسے میں کوئی اعتدال نہیں کوئی اطمینان نہیں یہ نمازیں خشیت سے خالی ہیں خشو و خضو سے خالی ہیں ایسے بندے یہاں بالکل غائب ہیں ان کا چہرہ بالکل یہاں سے غائب ہے تو یہ صحابہ کی نمازیں اور عبداللہ بن زبیر عروا بن زبیر یہ ان کے بھائی تھے عبداللہ بن زبیر کے ان کا واقعہ سیارہ علام النبالہ میں موجود ہے ان کے جسم میں زہر بھر گیا اور وہ زہر ایک ٹانگ میں شرائط کر گیا طبیب نے جب معائنہ کیا تو کہا یہ, یہ ٹانگ کاٹنی پڑے گی ورنہ زہر اوپر کو پھیل جائے گا چنانچے کاٹنے کے لیے طبیب نے ان کو بے کرنا طلب کیا کہ آپ کے کی بیہوش کیا جائے گا اور پھر آپ کی ٹانگ کاٹی جائے گی تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو انہوں نے بے کو مناسب نہ سمجھا کہ بے شراب کا نشہ یہ اس کے مشابے ہے اور میں یہ بے اپنی اپنے اوپر تاریخ نہیں کروانا چاہتا فرمائک ایسا کرو کہ تم جاگتے ہوئے اور صحیح حالت میں میری ٹانگ کاٹ دو ہاں میں وضو کرتا ہوں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 کہ میں تجھ پر چل کر کبھی کسی حرام مقام پر نہیں گیا کبھی کسی معصیت اور نافرمانی کی سرزمین پر نہیں گیا تجھ میں میں جب بھی چلا اطاعت کے مقام کی طرف گیا مساجد کی طرف گیا اور نیکی اور تقوی کے مقام کی طرف گیا یہ سرف سال ہی پھر ان کی نمازوں ایسے ہی رقت ہوگی اور ایسی ہی عنابت ہوگی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 تمہارا انتظام تو کیجیے یونیفام تو دیجیے ہمیں کھانا تو کھلائیں کوئی ایسا شکوا نہیں اپنے دامن پھاڑ پھاڑ کر پٹیاں اپنے پاؤں پر لپیٹ رہے یہ فضلہ ذات الرخا راشن اگر کم ہو گیا کوئی شکایت نہیں بعض وقت ایک کھجور ملتی وہ کھا لیتے اور گٹلی دن بھر چوستے رہتے لیکن اللہ کے پیارے بھی کی اثاق میں کوئی فرق نہیں تھا پڑاؤ ڈالا گیا ایک مقام پر رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو رات کو پہرا دے تاکہ ہم آرام سے سو جائیں دو صحابی پہرے کے لیے منتخب کیے گئے ایک ابادب البشن اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آپ کچھ وقت سو لیں اور میں پہرا دیتا ہوں پھر کچھ وقت میں سو جاؤں گا آپ پہرا دینا وہ سو گیا اور یہ پہرے کے لیے بیٹھ گیا سوچا کہ یہ وقت یوں صرف کرنے کی بجائے کیوں نہ اللہ تعالیٰ سے منازعات ہی کر جائے اللہ تعالیٰ کو پکار لیا جائے تو راجے نماز شروع کر دی ایک دشمن گھاٹ میں تھا اس نے جب ایک سایہ کھڑا ہوا دیکھا تو پیچھے سے تیر پھینکا کہ اگر ہم پورے لشکر سے بدلہ نہیں لے سکتے تو کم از کم ایک شخص کو تو مار سکوں ایک تیر پھینک دیا انہوں نے وہ تیر اپنے جسم سے نکالا اور پھینکا اور نماز میں محب دوسرا تیر آ گیا تیسرا تیر آ گیا تین تیر نکالے اور نماز میں مشغول رہے محم رہے حتیٰ کہ پھر سلام پھیرا اپنے دوست سے کہا کہ دیکھو یہ کیا معاملہ ہے دیکھا تو لہو لوہان دوست نے کہا مجھے آپ نے کیوں نہ جگایا کہا کہ سورج کاف پڑھ رہا تھا اتنی لذت محسوس ہو رہی تھی کہ اس کو توڑنا اور کاٹنا مناسب نہ سمجھا کہ پوری سورت ختم کر کے رکوع میں جاؤں گے کوئی درد کا احساس جمع خائی رحمت اللہ نے ایک باغ میں ان کو دعوت دی گئی زہر کا وقت جماعت ہو گئی سنتیں پڑھ رہے نماز سے فارغ ہوئے اپنے شاگرد سے قادر دیکھو میری کمر میں کیا معاملہ تمیز اٹھا کر دیکھا گیا تو اندر بھیڑ تھی اور سترہ مقام پر ڈنگ مار چکی تھی لیکن نماز نہیں توڑی اور فرمایا کہ مجھے نماز میں اس قدر لذت محسوس ہو رہی تھی کہ نماز توڑنا میں مناسب نہ سمجھا یہ صرف صالحین کی نمازیں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 پڑوسی اندھیرے میں ستون سمجھتے یہ صرف صالحین کی نمازیں بیٹی پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے کہا کہ میں اب منصور ابن مرتبر کی طرح ہی نمازیں پڑھوں چنانچہ بیس سال وہ بعد میں جیتی رہی اور بیس سال کی راتوں میں لمبا قیام کرتی منصور ابن مرتبر کی طرح تاکہ ہمارے محلے میں یہ طریقہ جاری مساعی رہے اور قائم رہے یہ صرف صالحین کا شوق اور ذوق نمازوں کے لیے تو اگر یہاں اپنا چہرہ دیکھنا ہے اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے اس آئنے میں ڈھونڈھنا ہے تو وقت موجود ہے فرصت اور فراغت موجود ہے قد افلا اللہ دین وصرات مخاش کہ مومن فلاح پاک ہے جن کی پہلی علامت اور پہچان یہ ہے کہ ان کی نماز میں خوشبو و خلو ہے رقت ہے انابت اللّہ ہے اور خشیت ہے اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے تو اپنے آپ کو دیکھیں یہاں ہم موجود ہیں یا نہیں اور اپنے آپ کو یہاں لانے کی اور موجود رکھنے کی کوشش کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے توفیق کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازیں بھی اسی طرح بنا دیں اسی طرح نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق کا فرما دیں تاکہ اس مقام پر ہمیں اپنا چہرہ دکھائی دے اور باقی اوصاف اور بھی ہیں جو ان آئندہ بیان ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں پوری طرح اس مقام پر فٹ ہونے کی توفیق عطا فرما دے اقول اقولی سرفراز صاحب لاہور میں پھسل گئے پھر ان کی ہڈی میں فریکچر آ دعا کریں کل تر ان کو بھی صحت کا آجلہ عاجلہ فرما دے اللہ ہمارے تمام بھا بیمار بھائیوں اور بہنوں کو صحت عطا فرما دے آج کا علاج جو ہے وہ کراچی کے ایک بڑے اہم مرکز کے لیے ہے تین اٹھی میں مسجد اسرات مستقیم قائم ہے اور اس سے ملحق مدرسہ بھی ہے جس میں طلبہ حفظ کرتے ہیں ناظرہ پڑھتے ہیں اور دیگر علوم اسلامی اور تجوید کی کلاسیں بھی حملے لگتی ہیں اس مسجد کا کچھ تعمیراتی کام اس وقت چل رہا ہے تو آپ اس کام کے لیے تعاون کیجیے ساتھی باہر موجود ہوں گے اور چونکہ آپ کے شہر کا مسئلہ ہے تو وہاں جانا اور جا کر کام دیکھنا اور پھر اللہ کے لذا کے لیے تعاون کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ جائیں معائنہ کریں کام دیکھیں اور پھر تعاون کریں خاموشی کے ساتھ اللہ کی لذا کے لیے یہ بھی مرین کی ایک علامت ہے جو آگے انشاءاللہ آئے گی تو آپ یہاں بھی تعاون کر دیجیے باہر ساتھی موجود ہوں گے اور اس سائٹ پر بھی جائیے اور جا کر وزٹ کریں معائنہ کریں اور پھر جو ان کی ضروریات ہیں ان میں تعاون کریں انشاء اللہ یہ مسجد مدرسے کی تعمیر کا معاملہ ایک مستقل صدقہ جاریہ بن جائے گا اور جب تک یہ مرکز قائم رہے گا اجر و ثواب کا سلسلہ بھی اِنشاء اللہ قائم رہے گا ب توفیق ہو بیہ دل اند نحمت ہُنستعین ہُنست بنوض بلّہ شعر ومن سیاح فلا میں فلاں الفلا حض عشت اللہ اللہ اللّہ وحدہ لا شریق علیہ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 كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا تحملنا ما لا لنا به واعف عنا واغفر لنا برحمنا. انصر مولانا فانصرنا على قوم الكافرين رب اغفر وارحم انت خير الراحمين رب اغفر وارحم انت خير الراحمين اللهم انصر الاسلام اللهم منصر من نصر محمد صلى الله عليه وسلم بجعلنا منهم فخذ من محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم اظهر في كل مكان اللهم اظهر اخواننا اللهم في فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي كل مكان الله منظر في افغانستان الله منظر في كشمير وفي كل مكان ربنا تقبل منا إنك أنت سمير عليم وتب علينا إنك أنت تواب الرحيم برحمة الله يا رحمة الرحمن وصلى الله عليه